بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علمین بے شک اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کیا احسان ہے کس احسان کو جتایا جا رہا ہے اس بات آفی مسلا کہ اس نے ان میں مبوس کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من ان فسم ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےست ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آئے ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبوض فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے یتلو علیہم آیاتی ہی اور ان کا منصب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک وہ یوزک اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ابھی تو ترجمہ کروں گا اس کے بعد میں ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا وہ یو المحم الب اور جب بنیادی طور پر دلوں کی طہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکم حکمت بھی سکھاتے ہیں وہ ان قانو قبرفی بالم اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج اس آیت مبارکہ کے اندر کل سات چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا جیسے پہلے سورہ عال عمران میں یہ آیت گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے ان ان کن تم تو اللہ فتح یخب کم اللہ تو اس میں میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے اس میں جو سات باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے امام کائنات سعید والآخرین شفیع المزنبین اور للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصا مومنین پر احسان فرمایا ہے اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے جس کا کلائمکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے ومار صلی کا اللہ رحمت اللہ اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خادثہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بے عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے وہار صلی اللہ کا اللہ کا فتح اللہ بشیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لیکن آپ کی جو سپیسیفک بےست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ارب کے لوگوں کے اندر اسی لیے سورہ اطوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادر وائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبتی نہیں آئی اناؤسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد لیکن الحمدللہ للہ اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا یہاں تک نوبتی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بے ست عام ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تو کمیونیکیشن گیپ کوئی نہیں اور تیسری اہم ترین چیز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت انسٹرومینٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے قرآن ال قرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومینٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ظاہر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالی تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہنچانا ہے تو القرآن کے ذریعے دی اونلی انسٹرومینٹ آف دا از قرآن قرآن از دا ٹیکسٹ بک آف مسلم مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے اس اعلی دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں اگرچہ پچھلی دفعہ چودہ سو اکتیس ہجوی میں نو ضلح یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوت قرآن والا وہ بھی پڑھا تھا یو ٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ڈیٹیل سے چیزیں ایڈریس کی تھیں کچھ چیزیں اس میں بھی ایڈریس نہیں ہوئی تھی جو میں آج ایڈریس کروں گا اس انسٹرومینٹ آف دعوت کے اعتبار سے اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت القرآن نہیں رہی اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں القرآن کو لے کر نہیں اٹھی اور میں ابھی پانچ آیات سے کم از کم اور پانچ ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اونلی انسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ یونس میں یا اتمام الناس کد جات کم مئو علز تم مر رب کم مشفاء الماس صدور ود رحمت المنوین بے شک تمہارے پاس آ گیا قد جات کو من ربکم اللہ کی طرف سے واضح شفا الماف سدور اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے وہ ہداؤں رحمت المین اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لیے دوسری آئے سنت الانام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم و اویہ حاضل قرآن بلک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے اس سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک از دی اونلی انسٹومنٹ آف دعوت دعوت کا واحد اعلی کار قرآن ہے تیسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں آخری آیت فذکر بال قرآن میں یہ خوف وعید اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرے اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالی کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے فضکر بال قرآن میں وعید قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں کیوں تھی آیت سور الفرقان میں بسم اللہ رحمن رحیم فلاطرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے اگنور کیجئے کیجیے فلاطرین و جاہد ہم بھی جہاد اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت قرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے وہ جو حدیث ہے غزل بوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں وہ تو حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے جاہد ہوں بھی جہاد سب سے بڑا جہاد دعوت ال القرآن سب سے بڑا جہاد اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پانچویں آیت سور حامیم و سجدہ میں سورہ پسلک بھی جس کو کہتے ہیں من وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ مسلمین اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی قرآن کی طرف وہ ام اور نیک کام کرے بقال ان ننی منل اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ آرزی کرتے ہوئے کہ ان ننی منل میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں اور ان ننی منل کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت ادل قرآن پیش کرے دیکھ لیں ومن احسن من اشتم ممن جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے وعمل صالحاً اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی اگر خود نیک کامال نہیں کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی ان ننی مڈل اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں الی عدیس ہوں بکولا ان ننی مڈل میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں کوئی اپنے ساتھ سپرلیٹو ڈگری نہ لگائے سرکا واریت سے بالاتر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے اب دیکھ لیں یہ, یہ کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لیے چن لیا ہے جیسا کہ سورت المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوگا آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو وابی بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں کہتا مسلم اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے چار سو بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہے کلنٹن 2007 میں آیا تھا جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہ کیوں وہ آگے آ رہی ہے بات تو یہ پانچ آیات اب پانچ حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے پہلی حدیث جو میری فیورٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں جو ہم نے اپنے منج میں بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے غدیر خم کی حدیث بیس ذیل حجا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو بیس ذیل حجا کو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس اور چھ ہزار دو سو اٹھائیس چار حدیث ہیں یقین کے اندر خون کی حدیثیں ہیں ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ رب کا کافی یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا الفاظ میں ذرا غور کریں اس منقج میں تو آدھی حدیث لکھی ہے جو نکس چھپ چکے ہمارا پرنٹڈ فارم میں بھی اور نکس یہ بھی آ گیا اس میں پوری ریس لکھی ہے چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جو لوگ بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں سیدنا حسین کو ڈائریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ ابن زیاد یا انڈائریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سود کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم الحمد اللہ حسینی ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ ہم یزیدی نہیں ہیں تو یہ پہلی حدیث غدیر خم کی دوسری حدیث اسی کانٹیکس میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن ابھی اوفا رضی اللہ تعالان عنہ ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں ہے کتاب المغازی میں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا ورہ سیاب کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے سات بن و رضی اللہ و تعالیٰ انہوں نے اپنی بیچ لینی شروع کر دی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بات کی جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا کسی صحابی کی جنت ہی نہ ہوتی کہ صحیح بکر صدیق کے خلاف کرتا صحیح مسلم میں حدیث ہے اب معاشہ ربی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے لیکن بنایا نہیں صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سعید عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبیسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبیسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے سعیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ تینوں حدیثیں میں نے اس لیے بتائیں کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سعیدنا بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ نبی زم خلیفہ نہیں بنایا تو نہیں بنایا بھائی نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کی بیماری کے ایام میں سیدنا وبکر نے نمازیں پڑھائی تو مصرت امام احمد اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سعیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سعیدنا وبکر نے بھی پڑھائی ہیں لہٰذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسیع بنانے کی تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے ارآن ال اور یہ لاجیکل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے سیابی معصوم تو نہیں ہے اہل سنت کا اجماع یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وسیع بنایا جو معصوم ہے جس میں غلطی نہیں ہے. انا نہنزل ذکر وہ لَهُ اللہ <لَحَافِذُون> اس القرآن اب ذکر کو ہم نے یا دہانی کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معاوضہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے آج سیدنا موسا علیہ السلام کا آسا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام تعبا کو مل جائے وہ سانپ بن سکتا ہے لیکن یہ القرآن صاحب اکرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ کیا تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجزہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹوتھ میگزین ہے امریکہ کا جس کے فگرز ہیں کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد نو مہینے میں 40 ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا 36 ہزار امریکنز نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ پڑھا لیکن پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ قرآن ڈاکٹنا پڑو گمراہ ہو جاؤ گے وہ قرآن حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے کیسے پڑھنے دیں گے ان مولویوں ان انگریزوں نے کو مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے یاد اب جو حدیث کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے آدھے جنتی کم از کم اس القرآن معجزے کی وجہ سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب و تہارا چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ ہیں القرآن حجت اللہ تعلیہ کا, کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے یا کا نابدو یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا وہ اعظم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف ارجت بن گیا ماذا اللہ اب وہ اپنے آپ کو کے مطابق کر لیں اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ واہ تسیم بھی حبل اللہ جمی اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آگی کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھنے قرآن اس کے خلاف ارجت بن گیا انفرقین صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آج کیوں قرآن کے اندر آگے بہن تو مسجد کے بعد بریلوی جو بندی وابی الحدیس شیعہ لکھنا تھا تو یہ قرآن میں آیت کیوں آگی کہ جنہوں نے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اب قرآن اس کے خلاف ہو گیا اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی خوشی ہوئی قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا القرآن حجت اللہ او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضائل مال پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے فضان سنت پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہوئی آپ یہ پڑھیں گے جی, اس میں سے درست ہے القرآن پیٹ کے پیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر تیس پارا نمبر انیس پہلا پیج وقال رسول یارب بھی ان نقو متخد حاضل قرآن قرآن محجورا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے یا ربی ان قوم میں تخزل قرآن محدود اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینے سمجھو یہ ہو چکا یہ مانا اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ اے ترجمہ لفظی یہ ہے لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا جس طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی باللہ تعالیٰ چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی یتر علیہم آیات ہی وہ یزک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی وہ یزک اور ان کا تزکیا کرتے ہیں تزکیا کیا ہے قرآن پاک بہترین واز قرآن پاک بہترین بیان قرآن پاک بہترین نصیحت تو جب قرآن سنتے تھے مشرقین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ پوزیشن سے بالکل سامنے آ جاتی ہیں انسان گواہ دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکی سوکھی کھا کر اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن و یوزکی کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے اور جب یہ اخلاقی حصہ بیدار ہوگی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز وہ یو الم الکتاب <وَالْحِكْمَة> نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت الکتاب کون سی قرآن اور الحکم اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ٹین کمانڈمنٹ آتی ہیں آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر تھرٹی نائن سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوہ اے ربک من الحکمہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو وحی کی وہ جو دس حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پاکٹ میں بھی شائع کر دی کمانڈمنٹس کے نام سے لبا ربو کا اللہ تعاب اللہ احسان یہ والی تو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ ہے حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلی حکمت اور دوسرے نمبر پر ہے سنت اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا اہل سنت فکر کا اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا ہے نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے اور علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اہل سنت فکر مسلمان اہل سنت فکر جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بدعقیدگی نہیں رکھتے روافذ کی اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے تو دو سورس اف نالج ہیں اسلام میں بنیادی کتاب اللہ اور سنت یہ بڑی امپارٹینٹ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے پونے تین مہینے پہلے میدان عرفات میں خطبہ دیا المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں اے لوگوں میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ کا میدان عرفات کے اندر خطبہ تھا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الکتاب اور الحکمہ اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ لو گے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام دو ہیں بنیادی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یو ٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھے آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا اسلام کی ڈکشنری آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتارٹی ہمیشہ ڈکشنری ہوتی ہے بٹ کے ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بی او ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی کوئی پی ایچ ڈی نہیں فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا ہاں عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ہمارے سر پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب مزے کی بات سنیں جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی ایک سریت کہتی ہے قرآن ریس جیکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ ون ایٹی ڈگری بات ہے. میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں ضرور پوچھیں فس الو الحلد ذکر کن تم لالمون اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے یہ نہیں تو آپ جو فرما کے گئے ہوئے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا. چل دے. اپنے ناموں کے پڑھوائے ہوئے کسی نے پڑھوایا لا للہ اشرف علی تانوی رسول اللہ کسی نے پڑھایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے پڑھا لا الہ اللہ شبلی رسول اللہ تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہی ملے گا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ بنیاد یہ ٹال کے رکھ دی تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی وقل قانو ان قبل الفیر بلال مبین کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے کس کو کہا جا رہا ہے صحابۂ کرم تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے ہم کھلی گمراہی میں ہیں سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار کے برابر روکیٹ سائنس نہیں ہے ساب اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے کتاب الجمہ چیپٹر صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ ردی اللہ تعالیٰ کہتے ارشاد فرمایا کرتے ہم و سلاد کے بعد آپ فرماتے بعد فن خیر الحدیث کتاب اللہ جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دو باتیں کتابوں سننا وہ شر المور مسدفات بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وک اللہ محدہ تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر دنیا میں نہیں دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں وک اللہ بدراطن وہ بدتے ہیں اور تمام بدتے ہیں گمراہیاں ہیں وک اللہ بولا الن اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں مسرد امام احمد اور نسائی میں بھی یہ موجود ہے حدیث یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمراہی گمراہی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب و سنت کی طرح ماننی ہوگی تو مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب کتابوں سنت سے ڈرائیوڈ ہیں ایبسولوٹ نہیں ڈرائیوڈ وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈیرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ بھی تھیں اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس نو ہزار نمبر اثر سیدنا عمر ابی اللہ تعالیٰ نو کا کال ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سعید نہ بوکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے اور ابھی چودویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلامت قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ لاہوری بھی اور قادیانی بھی اسلام سے خارج ہے اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے اجماع کیا تک جاری رہے گا تو کتاب و سنت میں نہ ملے اجماع میں تلاش کرو اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو اب اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سر چوتھی چیز پہ اجتہاد پہ اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہم نے قرآن فیس کو ہی نہیں پڑھنی بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی وہ ماننا ہے جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہا الٹی گنگا نیبانی کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا کال ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ بڑے بڑے اما نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو تو ایبسولوٹ کتاب و سنت اور ڈیرائیو دو چیزیں اجماع امت اور اجتہاد اور یہ کال جو سیدنا عمر کا ہے صحیح صنعت کے ساتھ سونم دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے اور امام دارمی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے اکتر دیسیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیے امام مسلم ابود ترمزی کے استاد ہے امام تارمی رحمۃ اللہ علیہ لیکن اس میں زئیو حدیث بھی موجود ہے اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکس میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور ال حدیث تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاول اللہ دلوی رحمۃ اللہ علیہ علی المتوفع 1176 ہجری ہیں جنہوں نے شور آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغاہ جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجما کے خلاف لکھی میں ان سے رجو کرتا ہوں شاہ بل اللہ کی بڑی شرکیاں کتابیں بھی ہیں جو آج بدتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں انفاص العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں اور کہتے ہیں دیکھیں نیشاہ ولا بھی یہ کہتے تھے ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے حجت اللہ بالگاہ ان کی آخری کتاب ہے تقریباً پندرہ سو سفوں پر مشتمل ہے اس میں آپ پڑھ لیں پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا میں حنفی ہوں حجت اللہ بالغاہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں چوتھی صدی میں سب سے بڑی بدت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تکلیف شروع کر دی تو ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ دیر لگی نا بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمرائی میں ہی آنکھ کھولتا ہے پھر وہ ہے جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے یہ تو آپ کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں تو شاہی تین سو سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہل اللہ دل نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر پانچ سال پھر میں چھپے رہے لوگوں نے کہا اس نے چینج کر دی اللہ نے عربی میں نازل کیا اس نے فارسی کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں تو ان کا قرآن پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی باہر تو قرآن یہ پڑھے تو شاہی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئی ہیں جس طرح میری زندگی میں کئی فیزیز آئی ہیں تو یہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی ہے تو آخری کتاب ہے حبج اللہ بالگاہ اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹاگری بتائی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل محدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ آٹھ کتابیں ہیں حدیث کی قرآن کے بعد عزیز کی آٹھ کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہیں ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ دلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل السناب مرفو احادیث قطع صحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ایڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے شاہ شاول نے تو یہ لکھا احمد صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا وہ ہے وہ جاہل ہے اشری تھانوی صاحب بھی ہی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں اور وہ آٹھ کتابیں کب لکھی گئی اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروسیسی فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ تابعین اور تبا تابعین یہ تین سو سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آج متفق نہیں ہے ہاں یہ والی عدیث لے ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے ارض پہ سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اس پہ عبداللہ بن عمر کے کامنٹ ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ رام کا کرم کرم کہتے ہیں عربی میں زمانے کو سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی حضور صلیم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں تو آپ سے تقریباً سو سال کے بعد ایک ہجری میں ابو تو عامر بن وافلہ رضی اللہ تعالیٰ نو آخری صحابی فوت ہوئے تین اجری میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سو دس اجری میں فوت ہوئے تو پہلے سو سال میں صحابہ سارے فوت ہو گئے اگلے سو سال میں تابئین اس سے اگلے سو سال میں تباہ تابئین پہلے تین سو سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک چلا یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوا لیکن اسلام تو نیچے ہی آیا مسلمان پھیلتے چلے گئے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی تو تین سو سال اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری کی ساری آٹھ قابل اعتماد کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ, گیارہ میں تین سو سال جمع کرے تو تین ہجری بنتا ہے تمام مصنفین ان آٹھ کی آج کتابوں کے تین سو گیارہ ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تھے یعنی یہ کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئیں مبارک ترین دور میں اب وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے المتوفا کس میں ان کو موت آئی تاکہ پتہ چلتا جائے کہ تین کے سارے اندر ہے. تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفا 256 سو چھپن ہجری احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو حسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفا 261 سو اکسٹھ ہجری سات احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا تیسرے نمبر پر جامعہ تن امام ابو عیسا محمد بن عیسا ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ دو سو انسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم سو فیصد صحیح حادیث ہیں باقی چھ کتابوں میں ایٹی پرسینٹ صحیح ہیں ٹوئنٹی پرسینٹ ضعیف ہیں اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف حدیثیں لکھ کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں چوتھے نمبر پر سونن ابی دعود امام ابو داؤد سلمان بن اشعت رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 275 ہجری پانچ ہزار دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی داود جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 303 ہجری 311 کے اندر ہے یہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجا رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ چھ کتابیں سیاحت ستہ بھی کہتے ہیں ان کو سیاحت ستا کی ٹرمنالوجی غلط, غلط ہے دو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیںم اور باقی چار کو سنن اربا چار سنت کی کتابیں کیونکہ وہ صحیح ہیں, نہیں ہیں. ان میں غریب روایتیں بھی ہیں اور آخری دو کتابیں المتا امام مالک امام مالک بن انف رحمۃ اللہ علیہ المتمفا ایک ہجری ایک ہزار سات سو بیس روایات کا مجموعہ المتا امام مالک جمع فرمایا حدیث کے سب سے بڑے امام امام مالک اور حدیث کی آخری کتاب آٹھوں کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حمبل امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس آدیس کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا جو پچاس جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو تجمے کے ساتھ بھی تقریباً چودہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حنبل لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی دو ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں باقی چھ کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ایٹی صحیح حادیث موجود ہے تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری نو کتابیں القرآن ٹیکسٹ بک اور یہ آٹھ کتابیں ریفرنس بک ہمارے دین کے تقریباً 99% مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمد تو یہ مکمل تعارف اس کانٹیکس میں ہوا اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں تقریباً ایک ہزار لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا تو آج میرا ہے یا لیکچر ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی اختلافی موضوعات ہیں نا, کافی سارے کور کر چکا ہوں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پاڑ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے لقد من اللہ علیہ از بات حفیح رسولہ بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبوس کیا من ان ان میں سے یتنو علیہم آیات ہی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے <وَيُزَكِّهِم> وہ یوزکی ہم وہ تزکیا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا کتاب اللہ سے ہوگا سنت اذکار سے ہوگا وہ یو المحم الکتاب الحکمہ اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی وہ ان من قبل بلال مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا